ہم بونا بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈاٹ کام الحمد للہ عالام اللہ نبی بعدا اَمَّا بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَحَاجُّهُ أَوْمُ آلَ أَتُحَادُّ نِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَى وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شيئا بس اب بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم جھگڑنے لگی اعلی اتوح وقد حدان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں جبکہ اللہ پاک نے مجھے ہدایت دے دی جب انسان کی فطرت صراط مستقیم سے ہٹ جاتی ہے تو وہ گمراہ ہو کر بہت دور نکل جاتا ہے چلتے چلتے چلتے بہت دور یہاں تک کہ اس کی واپسی مشکل ہو جاتی ہے بعض علماء نے حصی مثال دے کر سمجھایا یہ ایسی ہے جیسے دو لائنیں ریلوے کی لائنیں اکٹھی چلتی ہیں لیکن آگے جا کر الگ الگ ہوتی ہیں تو ابتدا میں فاصلہ بہت تھوڑا ہوتا ہے دونوں کے درمیان بہت تھوڑا یہ پشاور کی طرف جا رہی ہے اور یہ گاڑی کوئٹے کی طرف جا رہی ہے ابتدا میں فاصلہ بہت کم پھر ہوتے ہوتے فاصلہ بڑھتا جاتا ہے اتنا دور کہ دونوں میں ملاب مشکل ہو جاتا ہے تو انسان جب راہ راست سے ہٹتا ہے اور پھر ہٹتا ہی چلا جاتا ہے تو دور ہوتے ہوتے اتنا دور نکل جاتا ہے کہ صراط مستقیم اور اس راستے کے درمیان ملاب مشکل ہو جاتا ہے جس راستے پر وہ چل پڑتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے اپنی آنکھوں سے اپنے معبودوں کی کمزوری کو دیکھ لیا ستاروں کا زوال دیکھا سورج اور چاند کا غروب دیکھا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب حضرت ابرحیم علیہ السلام نے ان کے بنائے ہوئے بتوں کو ہتھوڑے سے توڑ پھوڑ دیا لیکن اس کے باوجود ان کی سمجھ میں بات نہ آئی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موقف کو تسلیم کرنے کے وہ ان سے مناظرہ کرنے لگے ان سے بحث کرنے لگے تو فرمایا کیا تم میرے ساتھ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جب کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی مجھے اپنی معرفت عطا فرما دی وہ اللہ میرے دل میں ہے میرا دل گواہی دیتا ہے اللہ ہے میرے دل میں اس کی محبت ہے اس کی معرفت ہے اس کا ایمان ہے مجھے وہ اللہ پوری کائنات میں دکھائی دیتا ہے میں ستاروں کو اللہ نہیں سمجھتا ہاں ستاروں میں اللہ کو سمجھتا ہوں کہ ستاروں میں اللہ کی قدرت کی جھلک ہے ستارے اللہ کے وجود کے دلائے ہیں لیکن میں خود ان کو اللہ نہیں سمجھتا معبود نہیں سمجھتا تو مجھے اللہ نے ہدایت دے دی تم جگڑتے ہو میرے ساتھ اللہ کے بارے میں مومن کی شان یہ ہے کہ جب کوئی بدبخت اس کے ساتھ ایمانی حقائق کے بارے میں زیادہ الجھے زیادہ بحث کرے تو پھر بحث کا دروازہ بند کر دے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ بغیر گالی گلوچ کے اور کہہ دے کہ میں تو اپنے ایمان پر قائم رہوں گا اور میں اپنے اللہ کو مانتا ہوں بغیر کسی دلیل کے مجھے اس پر کسی دلیل کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تم قائل ہوتے ہو تو ہو جاؤ نہیں ہوتے ہو تو نہ ہو جاؤ لیکن میں ایمان سے دست بردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں تو جتنا انسان بحث کرتا جاتا ہے تو اتنا الجھتا جاتا ہے ایمان کے بارے میں ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کے بارے میں اللہ کے نبی کے بارے میں آخرت کے دن کے بارے میں قرآن کی سچائی کے بارے میں ایسے لوگ ہوں گے جو ہمارے ساتھ بحث کریں لیکن ہم ان کے ساتھ زیادہ الجھیں گے نہیں مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ انٹرنیٹ پر ایک ویب سائٹ مستقل انکار خدا کے لیے ہے مستقل ایک ویب سائٹ کائم کر دی گئی جس میں منکرین خدا اپنے دلائل دیتے ہیں اور ہم جو وجود خدا کے دلائل دیتے ہیں تو وہ ان میں سے ایک ایک کی نفی کرتے ہیں ایک ایک کی تردید کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ الجھیں گے نہیں اور ان کے دلائل سنیں گے بھی نہیں خدا نہ کرے ہمارے دل میں کوئی وسوسا آ جائے خدا نہ کرے ہمارے دل میں کوئی شک آ جائے ہم تو الحمدللہ اپنے ایمان پر قائم ہیں تو یہ ایسی چیز نہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے بارے میں بحث کرنا شروع کر دیں اور اگر وہ ہمیں دور لے جانا چاہے تو ہم بھی دور ہوتے جائیں تو ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہیں گے ارے ظالم تم ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں ایمان کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جبکہ اللہ پاک نے ہم کو ہدایت دے دی تو اب تو ہم گمراہی کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور فرمایا بلا اخواف ہوں ماتشریک نبی ہی اللہ عشا اربی شعر میں ہوئے سے نہیں درتا میں تمہارے شریکوں سے نہیں درتا جن کو تم نے اللہ کے شریک بنا رکھا ہے اللہ عی یشا اربی شع ہاں اگر میرا رب ہی کچھ چاہے تو الگ بات ہے فرمارے حت ابراہیم اسلام میں نے تو اللہ کو پا لیا میں نے اللہ کو پا لیا اور جو اللہ کو پالے اور جس کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے اور جسے اللہ پاک کی محبت اور معرفت نصیب ہو جائے اور جسے اللہ کے اسماء اور صفات پر یقین آ جائے جو اللہ کے نجانے میں اسماء اور صفات ہیں ان پر اسے یقین آ جائے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ ملک ہے وہ قدوس ہے وہ سلام ہے وہ مومن ہے وہ محمن ہے وہ عزیز ہے وہ جبار ہے وہ متکبر ہے وہ خالق ہے وہ باری ہے وہ مصبر ہے تو ان عصما اور صفات پر جس کے دل میں یقین بیٹھ جائے تو وہ اللہ کے سامنے ساری کائنات کو ہیچ سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں سمجھتا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اس کا یقین کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ دل میں یقین ہو جو واقعی مومن ہوگا اس کے دل میں یہ یقین ہوگا مجھے کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے نہ صحت دے سکتا ہے نہ بیماری دے سکتا ہے نہ اولاد دے سکتا ہے نہ فقیر بنا سکتا ہے نہ امیر بنا سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے یہ جادوگر اور یہ تعویز گنڈا کرنے والے اور یہ سفلی والے اور یہ کالے والے اور یہ گورے والے ان میں سے کوئی بھی اللہ کی قسم ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا جب تک کہ ہمارا اللہ نہ چاہے تو بہت دلوں کے اندر آج وہم ہے بہت وہم ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بہت وہم حیران ہوتا ہوں نمازی کے دل میں بھی وہم ہے حاجی کے دل میں بھی وہم ہے صوفی کے دل میں بھی وہم ہے تبلیغی کے دل میں بھی وہم ہے سورے کا شکار ہے فلاں نے مجھ پر تاویز کر دیا فلاں نے جادو کر دیا اور ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے سب کسی کا کرشمہ سمجھتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ انسانوں کو سمجھتے ہیں کہ اللہ نے سارے اختیارات ان کو دے دیے ہیں یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے دل میں یہ یقین بٹھائیں کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا کچھ نہیں شاید میں نے پہلے بھی ارض کیا ہوگا میں ایک کاشتکار کا بیٹا ہوں میں خود ایک دیہاتی کاشتکار ان پڑھ کا بیٹا ہوں یہ تو اللہ کا کرم کہ اللہ پاک نے میرے جیسے کمزور کو پرانے کریم کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا یہ اس اللہ کا کرم اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں میرے لیے میرے پاس گھمانڈ کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے گمانڈ کے لیے کوئی چیز نہیں خود خود بھی میں خالی اور لوگ کہتے ابا جان ایسے تھے دادا جان ایسے تھے تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ ابا جان بھی کاشتکار تھے اور دادا جان بھی کاشتکار تھے تو سارے اسی پیش پیشے سے وابستہ تو وہ ان پڑھ تھے دیہاتی تھے کاشتکار تھے لیکن اللہ کی قسم اللہ پاک نے ایمان اتنا مضبوط دیا تھا کہ شاید ہی میں نے لوگوں کے اندر دیکھا ہو ایمان بڑا مضبوط کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا بعض اوقات تعجب ہی ہوتا تھا کئی تعویذ والوں کو جادو والوں کو اور نقلی پیروں کو ان کو چیلنج کیے انہوں نے کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو میرے ساتھ کر لو جن مسلط کر سکتے ہو کر لو تعویز ڈال سکتے ہو ڈال لو کالا جادو کر سکتے ہو کر لو جو تمہارے بس میں ہے کر لو مجھے اللہ پر یقین ہے کہ میرا اللہ میرے اللہ کی مرضی کے بغیر میرا کچھ نہیں بگڑ سکتا تو یہ الحمدللہ کہتے رہتے تھے لیکن دیکھتا ہوں کہ آج یہ وہم بہت زیادہ ہے ہوتا ہوگا کچھ نہ کچھ ہوتا بھی ہوگا لوگ کرتے ہیں جادو بھی کرتے ہیں تعویذ بھی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا ڈبلو لیکن میرے تجربے کے مطابق ننانوے فیصد کیس وہم پر مبری ہوتے ہیں اس نے کر دیا اس نے کر دیا وہم کا شکار ہے اللہ پر یقین ہی نہیں ہے کہ دل میں یہ یقین ہو کہ میرے اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو فرمائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے بلا خواب مات شریکو نبی میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا اللہ اکبر قربان جائیے کرام علیم السلام پر مواخذ ایک طرف تو یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے شریکوں سے نہیں ڈرتا بالکل نہیں ڈرتا کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتے لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا اللہ شا ربی شیا ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو میرا بگڑ سکتا ہے میرا رب چاہے کہ مجھے اپنی ذات پر گمنڈ نہیں ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں تمہارے شریک میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو اس لیے نہیں کہ میں بڑا طاقتور ہوں ہوں میں بڑا مضبوط ہوں، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ میرا اللہ بڑا مضبوط ہے میرا اللہ بڑا طاقت والا ہے تو وہ اگر اللہ چاہے تو پھر ہو سکتا ہے میرا معاملہ بگڑ جائے اللہ شاہ عربی شی آ تو یہ ایمانی کلما میرے بھائیوں ایمانی کلما یہ ایمانی اصلاحات ہیں اپنی زندگی میں ان کو عام کیجئے ان شاء اللہ ماشا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ الحمد للہ اللہ حول اللہ کب اللہ باللہ یہ ایمانی اصطلاحات ہیں اپنی زندگی میں ان کو عام کیجئے ہر وقت ان کو استعمال کیجئے اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ اللہ ایسا کروں گا انشاءاللہ اللہ یہ کروں گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ مگر جو اللہ چاہے وہ ہو سکتا ہے نعمت کو دیکھو گھر کو دیکھو بچوں کو دیکھو تو کہو ما شاءاللہ. لا اللہ اللہ باللہ جو اللہ چاہے اللہ کے بغیر تو کسی چیز کی طاقت نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کلمہ پڑھتا ہے نعمت کو دیکھ کر گھر کو دیکھ کر بچوں کو دیکھ کر اللہ پاک ہر شر سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں کتنے مبارک کلمات ہیں تو صرف زبان سے نہیں دل میں اتر جائے جو اللہ چاہے وہی ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا کچھ سوالات پوچھے گئے آکا نے فرما دیا کل جواب دوں گا کل جواب دوں گا اللہ نے وہی کا سلسلہ ہی روک دیا وہی نہیں آ رہی دل میں تو یہی تھا کہ وہی آئے گی بتا دوں گا یہ نہیں کہ اپنے علم پر گھمنڈ تھا ہماری طرح ہم کہیں گے بھی کل جواب دوں گا مقصد یہ کہ کتابیں دیکھ لوں گا بتا دوں گا آقا کو تو انتظار تھا کہ وہی آئے گی بتا دوں گا کئی دن تک وہی نہیں آئی دشمنوں نے زبانیں نے اتنی تری لمبی کر دی محمد کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا تھا کہ کل جواب دوں گا کالی نہیں آرہا جواب ہی نہیں دے رہے اور جب کئی دن کے بعد ذہی نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْئِنِ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا میرے حبیث آج کے بعد کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں کل یوں کروں گا کل جواب دوں گا کل کہوں گا کل بتاؤں گا کبھی نہیں کہنا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ مگر یہ ضرور کہنا کہ اللہ چاہے گا تو کل بتا دوں گا انشاءاللہ اللہ ضرور کہنا تو یہ ایمانی کلمات ہیں فرمایا کہ میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا اللہ شاہ رب بھی شعیح ہاں اگر میرا رب ہی کچھ چاہے مجھے نقصان پہنچانا تو میں رب کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوں میں کیا اور میری طاقت کیا میرا زور کیا میرا دفاع کیا میرے اسباب کیا میری دولت کیا اور میرے دوست احباب کیا کوئی بھی نہیں بچا سکتا اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے بس یہ عربی کل علمہ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے پوری کائنات پر اس کا علم چھایا ہوا ہے ہر چیز اس کے علم میں ہے ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے ماضی کا بھی حال کا بھی اور مستقبل کا بھی دنیا کا بھی آخرت کا بھی افلاط فزک کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے بکی فاف اشرک تم بلاف نہ کیسے ڈروں ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو جب کہ تم ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے عجیب بات ہے کہ جرم کو تم نے کیا ڈرنا مجھے چاہیے ظلم تو تم کرو تو تمہیں خوف ہونا چاہیے میں کیوں ڈروں میں نے تو اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا میں نے اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا میں نے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر لیا وہی امری میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا میں نے جان لیا مان لیا یقین کر لیا میرے خالق بھی بہی مالک بھی بہی نفا دینے والا بھی بہی نقصان دینے والا بھی وہی، میری صحت بھی اسی کے ہاتھ میں بیماری بھی اسی کے ہاتھ میں زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں موت بھی اسی کے ہاتھ میں عزت بھی اسی کے ہاتھ میں زلت بھی اسی کے ہاتھ میں تو میں نے تو اس پر یقین کر لیا اور اللہ نے جو راستہ مجھے بتایا میں اس راستے پر چل رہا ہوں اور چلتا رہوں گا تو میں کیوں ڈروں؟ میں اللہ پر یقین رکھنے والا اللہ کے راستے پر چلنے والا میں کیوں ڈروں تم ڈرو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور شریک بھی ایسے علیہ کم سلطانہ جس شرک پر اللہ نے تم پر کوئی سند کوئی دلیل نہیں اتاری فی الفریق احق بل امی ان کن تم دونوں جماعتوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے کون میں یا تم اگر واقعی تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ امن کا زیادہ حقدار ہے یا جو اللہ کے ساتھ مختلف چیزوں کو مختلف مخلوق کو مختلف انسانوں کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ امن کے زیادہ حقدار ہیں کون ہے امن کا زیادہ حقدار امن کا حقدار وہ ہے جو شرک نہیں کرتا جو صرف ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جس نے اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ اکبر کہیں پڑا تھا کہ غالباً عالمگیر نے عالمگیر بادشاہ تو اس نے ایک ہندو بچے کو پکڑا تو اس کا امتحان لینے کے لیے فوج کے کنارے پر کھڑا کیا تک گرا دوں تک گرا دیں اس نے پوچھا تمہیں ڈر نہیں آتا کہتے نہیں کیوں اس نے کہا جس کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہو اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ اکبر ایک ہندو بچہ کہہ رہا ہے اور ایسے بادشاہ کو جو خود بھی محفوظ نہیں ہے وہ بھی محفوظ نہیں اس کا اقتدار بھی محفوظ نہیں لیکن وہ کہہ ہے جس کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہو اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے تو جو اپنا ہاتھ بادشاہوں کے بادشاہ کے ہاتھ میں دے دے اسے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے تو فرمایا کہ کون سے بحقدار ہے وہ جو شرک نہیں کرتا اللہ بلم یل بسو ایمان بل الا اکلو بہم محتدون حقیقت میں تو امن صرف ان لوگوں کے لیے ہے اور ہدایت پر بھی صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط مرت نہیں ہونے دیا اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں ہونے دی تو وہ امن کے بھی حقدار اور وہ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ شمار ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب یہ کریمہ نازل ہوئی اللہ یل بس ایمان ان لوگوں کے لیے اور ہدایت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور پھر ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ ہونے دی ایمان کے ساتھ ظلم کو ملنے نہ دیا تو صحابہ اکرام یہ کریمہ سن کر سہن گئے صحابہ بھی عجیب لوگ تھے میرے بھائیو عجیب لوگ تھے اللہ ان کے ایمان کا ان کے تقوی کا ان کے زہد کا ان کی عبادت کا ان کی محبت کا ان کے ایثار کا کچھ حصہ ہم گناہ کو بھی عطا فرما دے وہ سہن گئے اس لیے کہ وہ ایسے تھے کہ ان پر قرآن بہت اثر انداز ہوتا تھا وہ قرآن کے ساتھ زندہ تھے اور قرآن کے لیے زندہ تھے قرآن کے ساتھ زندہ تھے قرآن کے ساتھ ساتھ زندگی گزار رہے تھے قرآن کے ساتھ, ساتھ یعنی جیسی زندگی قرآن کہتا تھا نا ویسی زندگی گزار رہے تھے اور زندہ بھی تھے قرآن کے لیے اور وہ قرآن کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے تو جب کوئی ایسا حکم نازل ہو جاتا کوئی ایسی ایت نازل ہو جاتی کہ جس کے بارے میں وہ محسوس کرتے کہ اس حکم پر عمل کرنا تو ہماری طاقت میں نہیں ہے تو پریشان ہو جاتے تھے یا رسول اللہ کیسے مغفرت ہوگی اللہ نے تو یہ حکم نازل کر دیا اور بعض اوقات وہ سوال کرتے تھے حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کوئی نہ سوچے میں صحابہ کی بے ادبی کر رہا ہوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب صحابہ کرام اس وقت تک قرآن کے حقائق اور مفاہی نہیں سمجھ سکتے تھے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں سمجھاتے تھے تو ہمارے جیسے گندے ذہن والے کمزور حافظے والے وہ حضور کے واسطے کے بغیر قرآن کو کیسے سمجھ سکتے ہیں تو یہ ایت کریمہ سن کر پریشان ہو گئے کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ کہتا ہے امن اور ہدایت کے حقدار وہ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ ہونے دی کہنے لگے اینا لم یا رسول اللہ کے نبی ہم میں سے کون ہے جس سے کبھی ظلم نہ ہوا ہو گناہ کو بھی ظلم کہتے ہیں صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام اب وہ اگر صدیق کہہ رہے ہیں عمر فاروق کہہ رہے ہیں عثمان ذن کہہ رہے ہیں علی مرتضہ کہہ رہے ایے ایمر کہہ رہے ہیں ہیں عمر کہہ رہے ایتے ابو کہہ رہے ہیں راتوں کو جاگنے والے کہہ رہے ہیں عابد اور زاہد کہہ رہے ہیں ہیں مجاہد کہہ رہے اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لٹانے والے کہہ رہے ہیں اینا لم یارسلم ہم میں سے کون ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو اللہ اکبر ایک ہم ہے ڈوبے ہوئے گناہوں میں مگر یہ نہیں ساسی نے ایک ہے وہ صاف ستھرے لوگ مزک لوگ مصفہ لوگ تربیت یافتہ لوگ اور پریشان ہو گئے ایلم یا ظلم یارسول اللہ ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم میں سے کوئی بھی امن کا حقدار نہیں کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ امن کے حقدار اور ہدایت کے حقدار کون ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا پھر ظلم نہیں کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا کہ اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد گنا نہیں ہے ظلم سے مراد شرک ہے